باب نمبر سینتالیس خواب سے بیداری اور ذکر میں مصروفیت موزن مغرب کی اذان سے فارغ ہو تو سالک کو اذان و اقامت کے مابین وقت میں دور کا نماز پڑھنا چاہیے علماء کرام یہ دو رکتیں بجلت اپنے گھر میں جماعت سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ مسجد میں ان کی مسلسل ادائیگی سے لوگ یہ خیال نہ کرنے لگیں کہ یہ دو رکتیں سنت موقع ہیں اور پھر اس کی پیروی کرنے لگیں یعنی سنت موقع سمجھ کر پڑھنے لگیں اب مغرب کی نماز سے فراغت ہو جائے تو مغرب کے بعد جلد دو سنتیں پڑھے کہ ان کا شمار بھی فریضہ مغرب کے ساتھ ہوتا ہے ان دو رکتوں میں کلیہ یوہل کا فرون اور ہو اللہ عہد پڑھے اس کے بعد رات کے فرشتوں اور کرام الکاتبین پر اس طرح سلام بھیجے مرهبا بملائكة الليل مرهبا بالملكين الكريمين الكاتبين اكتاب صحيفتي في أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة حق ونار حق والحود حق والشفاءة حق والصراط والميزان حق وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنا وأن الله يبأث من في القبور اللهم عودأك هذه الشادة ليوم حاجتي إليها اللهم أحتد بها وزري واغفر بها ذنبي وثقل بهما ميزاني وأوجب بي بها أماني وتجاوز عني يا أرحم الراحمين اگر سالک اپنی جماعت کے مسجد میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسلسل مصروف عبادت رہے تو اس کا اتقاف اور مواصلت العشائین میں یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان لگاتار نماز پڑھنا کا ثواب حاصل ہوگا اور اگر اس کی رائے میں مکان کو لوٹ جانے اور گھر میں دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرنے سے اس کے دین کی زیادہ سلامتی ہے اور اخلاص و جمعیت خاطر کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے یعنی کہ گھر لوٹ جائے اور وہاں یہ عبادت کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد تتجیف جنوب ان المد کے بارے میں دریافت کیا گیا یعنی اس ارشاد ربانی کا مفہوم دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مغرب اور اشاء کے درمیان نماز پڑھنا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان نمازیں پڑھا کرو کیونکہ یہ دن کی لغو باتوں کو دور کر دیتی ہے اور اس کے آخر کو سنوارتی ہے یعنی آخر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان اوراد مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی دو رکتوں میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھے اس کے بعد دو رکتیں اور پڑھنا چاہیے ان دو رکتوں کی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی پہلی دس آیات اور و الحکم الََََََََََََََََََََََََََََََ واحد کے بعد کی دو آیات اب پندرہ بار کل اللہ عہد پڑھے دوسری رکات میں آیت الکرسی آمن رسول اور پندرہ مرتبہ کل ہو اللہ احد پڑھی جائے آخر کی دو رکتوں میں سورہ زمر سورہ واقعہ سے جو کچھ پڑھ سکتا ہو وہ پڑھے اس کے بعد جو پڑھ سکتا ہو وہ پڑھے خواہ اپنے معمولات کے اورات پڑھے خواہ وہ نماز میں ہوں یا نماز کے بعد اگر چاہے تو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے ساتھ بیس رکات خفیفہ پڑھے یا مغرب اور عشاء کے مابین دو طویل رکتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ان دو طویل رکتوں میں قیام طویل کرے اور طویل قیام میں اپنے معمول کی تلاوت کرے یا بار بار ایسی دعا پڑھے جس میں دعا اور تلاوت قرآن دونوں کا فائدہ شامل ہو مثلا بار بار پڑھے ربن علائی کا توکل کا انبنا و کل یا ایسی قسم کی کوئی دوسری آیت ہو اس طرح تلاوت دعا اور نماز تینوں عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس صورت میں خیالات کی یکسوئی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے ان تمام نمازوں اور اورات سے فارغ ہو کر عشا کے فرض سے پہلے چار رکتیں پھر دو رکتیں یعنی بعد ایشا بعد فرض عیشا پڑھے اس سے فراغت کے بعد اپنے گھر چلا جائے یا اپنی خلوت گاہ میں پہنچ جائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل چار رقطیں پڑھا کرتے تھے ان چار رکتوں میں سورہ لقمان سورہ یاسین حمیم ادوخان اور تبارک پڑھے اگر کوئی شخص تخفیف کرنا چاہے تو ان رکتوں میں آیت الکرسی امن الرسول اور سورہ حدید کی پہلی آیت اور سرہ حشر کی آخری آیت پڑھے ان چار رقتوں سے فراغت کے بعد گیارہ مزید رکتیں پڑھے ان رکتوں ان گیارہ رکھتوں میں وسمہ ای و طورق سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک تین سو آیات پڑھے شیخ ابو طالب مکی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد اس سلسلے میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو ان گیارہ ریکتوں میں سے کم ریکتوں میں بھی اس قدر یعنی تین سو آیات پڑھ سکتا ہے اگر سورہ ملک سے قرآن کریم کے آخر تک ایک ہزار آیتیں تلاوت کرے تو مزید خیر و برکت کا مجب ہے اگر کسی مرید کو اس قدر قرآن کریم یاد نہ ہو تو وہ ہر رکعت میں پانچ یا دس مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ سورائے اخلاص پڑھے وطر کا التوا وطر کو تحجد میں پڑھنے کے خیال میں ملتوی نہ کیا جائے ہاں اگر کسی شخص کو اپنے اوپر پورا پورا اعتماد ہو اور وہ تحجد کی نماز کے لیے اٹھنے کا عادی ہو تو اس صورت میں وطر کو تحجد کے بعد پڑھنا افضل و اولا ہے ایک بزرگ کا معمول تھا کہ اگر وہ سونے سے قبل وطر پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد تحجد کے لیے اٹھتے تو ایک ریکاٹ پڑھ کر وطر کو ملا کر دو بنا لیتے اس کے بعد جس قدر چاہتے نفل نماز پڑھتے پھر سب سے آخر میں ادا فرماتے تھے اگر وطر کو ابتدائی شب میں ادا کیا جائے تو اس وطر کے بعد دو رکتیں بیٹھ کر پڑھی جائیں اور ان رکتوں میں سورہ الزلزال اور سورہ تکاثر پڑھنا چاہیے منقول ہے کہ ان دو رکتوں کو بیٹھ کر پڑھنا اسی طرح سمرے ثواب ہے جیسے ایک رکات کھڑے ہو کر پڑھی جائے اگر کوئی تہجد کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو بھی ادا کرے اور تہجد کے آخر میں وطر پڑھے ان دو رکتوں کی نیت بھی وہی ہے جو نفلوں کی نیت ہے نیت میتینی نیت نفل یا غیر غیر رضا لک میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان دونوں نمازوں کی نیت کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں بہر نو اگر ہر رکاط میں رات کے وقت صبحات یعنی سبھات یعنی پہلا سورہ حدید دوسرا سورہ حشر تیسرا سورہ صف چوتھا سورہ جمعہ اور پانچواں سورہ تغابن پڑھی جائیں اور ان صورتوں پر سورہ اعلی کا اضافہ کر لیا جائے اس طرح یہ چھ صورتیں ہوتی ہیں علماء کرام ان صورتوں کے کو پڑھتے تھے اور ان سے برکت کی توقع کیا کرتے تھے شب بیداری کے بات کے اعمال خواب سے بیدار ہونے کے بعد حسن ادب یہی ہے کہ بیدار ہوتے ہی اس کا باطن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ سب سے پہلے اللہ کے کاموں پر غور و خوص کرے اس کے بعد کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو شب زندہ دار کی زبان کو خدا کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے جو اہل حق ہے وہ ایک بچے کی مانند ہے اور جو اپنے دل میں ایک مخصوص چیز کا خیال کر لے کر سوتا ہے خیال لے کر سوتا ہے جب بیدار ہوتا ہے تو اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے یہی وہ جذبہ محبت اور محبوب مشغلہ ہے جو مرتے وقت تک اور اس کے بعد روز حشر میں اس کے ساتھ رہتا ہے بس جب ایک اہل حق نیند سے بیدار ہو تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا مقصود کیا ہے کیونکہ وہ اسی نصب العین کے ساتھ مشہور ہوگا اگر اس کا مقصد و مدع ذات الہی ہے تو یہی اس کا مقصود معین رہے گا اگر ایسا نہیں تو اس کا مقصود اور نصب العین خداوند تعالی کے سوا کسی اور چیز کو قرار دیا جائے گا بندہ حق کا باطن جب ایک بندہ حق نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا باطن اس کی پاکیزہ فطرت ہی کے مطابق ہوتا ہے وہ اپنا باطن اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے تبدیل نہیں کرتا اس طرح اس کا وہ نور فطرت برقرار رہتا ہے جو بیداری کی حالت میں موجود تھا وہ غیروں کے ذکر سے اپنے باطن کو بچا کر صرف خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے اگر اس کے باطنی حالت کا یہ معیار نہیں ہے تو انوار الٰہی کی تجلیات کا راستہ اس کے باطن پر مسدود ہو جاتا ہے بس عابد شب زندہ دار کے لیے یہی لازم ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ دوران شب اسی کی طرف متوجہ رہے اور قرب الہی کی جناب اس کا ملجہ و ماوا بنی رہے اور اس کی زبان سے یہی ادا ہو الحمد للہ بدم امتن و شور اس کو چاہیے کہ سورہ عالِ عمران کی آخری دس آیات پڑھے پھر پاکیزہ پانی کا قصد کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ یونزل امتحم بہ سورہ پارا نمبر نو سورہ انفال وہ اللہ تم پر آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کو اس کے ذریعے تم کو پاک و صاف کرے ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے انزل ادیت بے قد بے قدر پارہ تیرہ سراد اس نے آسمان سے زمین پر پانی نازل کیا اور اس کے مطابق وادیاں جاری ہو گئیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس عائد کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی سے مراد قرآن ہے اور وادیاں قلوب ہیں الم القرآن ودیت القلوب چنانچہ وہ اسی یعنی ظروف قلوب کے مطابق بہتی ہیں اور جس قدر ان میں گنجائش ہوتی ہے اسی قدر وہ اسے اپنے اندر سما لیتی ہیں جس طرح پانی پا کو صاف کرنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے اسی طرح قرآن حکیم بھی قلوب کی تہارت کا ذریعہ ہے بلکہ ذریعے سے بڑا ذریعہ ہے کیونکہ بعض چیزیں تہارت کے لیے پانی کی قائم مقام بن سکتی ہیں مگر قرآن کریم کی قائم مقام کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور پانی تو صاف ظاہری چیزوں کو پاک کرتا ہے مگر علم اور قرآن پاک باطن کو پاک کرتے ہیں اور اس سے شیطانی وسوسوں کی نجاست دور ہو جاتی ہے نیند کی حقیقت نیند ایک قسم کی غفلت اور ایک طبی اثر ہے اس لیے یہ بھی شیطانی نجاست میں داخل ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے نیند کی اصل اور حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کائنات کے وقت اللہ تعالی نے روئے زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لینے کا حکم فرشتوں کو دیا یہ مٹھی بھر خاک زمین کی جلد یعنی سطح سے حاصل کی گئی اس کا ظاہری حصہ بشرا کھال تھی اس کا باطنی حصہ اومتہ یعنی آدمیت تھا خداوند قدوس قدس نے فرمایا میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں ان خالقن بشر بشرت اور بشر سے مراد اس کی ظاہری صورت ہے اور تہ سے مراد اس کے باطن سے اور آدمیت سے ہے بس یہی آدمی اخلاق حمیدہ کا مجموعہ ہے مٹی کو چونکہ شیطان نے اپنے قدموں سے پامال کیا تھا اسی وجہ سے اس میں تاریکی ہے اور اسی تاریکی کو آدمی کی تنیت میں خمیر کیا گیا تھا جس کے توسط سے اخلاق رزیلا اور صفات زمینہ اس میں پیدا ہوئے تھے بلکہ یہ غفلت اور سہو بھی اسی کا نتیجہ ہے لہذا جب پانی کا استعمال اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت دونوں پاک کرنے والی چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں پر ان کے ذریعے شیطانی نجاست اور اس کے قدم کی خبیص اثرات نہ صرف زائل ہو جاتے ہیں بلکہ ایسے انسان کو عالم قرار دے کر جہالت کے دائرے سے بھی اس کو نکال لیا جاتا ہے پانی پاک پاک پانی کا استعمال ایک شرعی حکم ہے جو نیند کے مقابلے میں دل کو منور کرنے میں بہت مؤثر ہے چونکہ نیند طبی اثرات کا نتیجہ ہے اور وہ قلب کو تاریک و مقدر کر دیتی ہے بس تہارت کا یہ نور اس تقدر اور تاریکی کا ازالہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض علماء و فقحا کا خیال ہے کہ اگر آگ سے پکی ہوئی چیزوں کو کھا لیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مطابق تو نماز میں قہقہ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے خیال میں یہ فیل گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہ ایسی شیطانی نجاست ہے جو پانی ہی سے دور ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ بعض محتاط حضرات غیبت جھوٹ اور غیظ و غذب کے موقع پر بھی وضوع کرتے تھے کیونکہ ایسا غلبہ نفس سے ہوتا ہے اور اس پر شیطان کا تصرف ہوتا ہے اگر کوئی متقی شخص اپنے نفس کے محاسبے کا عادی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے موقع پر تازہ وضو کر لیا کرے جب نفس مباح کاموں میں مصروف ہو لوگوں سے ملنا جلنا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جس سے اس کی ہمت و عظیمت کی گرہیں کھل جانے کا اندیشہ ہو یعنی اس کی ہمت و عظیمت پر حرف آ رہا ہو یعنی بیکار کاموں یا باتوں میں مصروف او مشغول ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنے سے قلب اپنی پاکیزگی پر قائم رہتا ہے اور قلب کی تہارت برقرار رہتی ہے بلکہ ایک ایسے موقعے پر وضو بصیرت کو پاک و صاف رکھنے میں وہی کام کرتا ہے جو پلکیں اپنی ہلکی پھلکی حرکات سے بینائی کو برقرار رکھنے میں کام کرتی ہیں یہ وہ نقطہ ہے جسے اہل علم ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اگر اس نقطے پر غور کیا جائے تو اس کی برکات کا اثر ضرور نمایاں ہوگا اگر مرید و سالک ایسے عوارث یعنی لہو و بیکار باتوں کے وقت کے موقع پر یا بیدار ہونے کے وقت غسل کر لیا کرے اس سے قلب کو مزید روشنی حاصل ہوگی بلکہ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت غسل کر لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کی تیاری میں وہ پوری کوشش کر سکے چاہیے کہ ایسے ہر موقع پر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے باطن کی صفائی بھی کرے اللہ تعالی کا ارشاد ہے منیبین و تقویم و سولاد مذکورہ بالا ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور رجوع کو نماز پر مقدم فرمایا ہے مگر یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اشریعت اسلامی کی آسانیاں اور سہولتیں ہیں کہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے غسل کے بجائے وضو کا حکم دیا ہے کہ ہر وقت غسل کرنا دشوار اور ناممکن ہوتا بلکہ یہاں تک آسانی پیدا کر دی گئی کہ تمام مسلمانوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے ایک ہی وضو سے تمام فرض نمازوں کی ادائیگی جائز قرار دے دی گئی مگر جو خاصان الٰہی ہیں ان کی باطنی قوتیں ان سے اس امر کا مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان احکام کی پابندی کریں جو افضل ہیں اور وہ عوام کے مقابلے میں اعلیٰ طریقے پر چلیں نماز تہجد جب کوئی عابد نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو نماز کے لیے اٹھتے وقت یہ پڑھے اکبر و کبیر کثیرا و سبحن اللہ بکرتا سب الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اَََ اکبر اکبر حول ولا قوت اللہ باللہ دس مرتبہ پڑھے اس کے بعد یہ پڑھے اللہ اکبر ذل ملک والجبر والكبرياء والعزمة والجلال والقدرة اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت بها السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاوك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد عليه السلام حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وعليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصدرت وما أعلنت أن المقدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أهدني لأحسن الإخلاك لا يحدي لحسنها إلا أنت وستقر يسرف اني سيئه لا يسرف أني سيئها إلا انت اسالك مسألة البائس المسكين وادعوك دعاء الفقير الذليل فلا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي وقار حميما يا خير المسعو مسعو لنا ويا أكرم المعطين یہ دعا پڑھنے کے بعد وضو کرنے پر دو رکات نفل پڑھے۔ پہلی رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد ولو انہم اض ظال وں انفصہم آخر تک پڑھے پارا پانچ سورہ نصہ اور دوسری رکات میں وہ یہ عمل سو ان او یظلم نفس سہ ہو ثم یہ استفر اللہ یہجدہ غفور ہیمہ پڑھے۔ ان دو رکتووں کے بعد۔ کئی بار استغفار پڑھے اس کے بعد دو ہلکی رکتیں یعنی مختصر صورتیں دو رکتوں میں پڑھے اگر چاہے تو ان دو رکتوں میں آیت الکرسی اور آمن رسول تا ختم آیت پڑھے چاہے تو اور دوسری آیات بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد طویل رکتیں پڑھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا یعنی آپ مذکورہ بالا طریقے پر نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے ان دو طویل رکتوں کے بعد قدر طویل دو رکتیں پڑھے اس طرح بتدریج کم کرتا جائے تاہ کے بارہ یا آٹھ رکتیں ہو جائیں بارہ سے زیادہ رکتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ان زیادہ رکتوں کی بہت فضیلت ہے